اللہ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے اموال کو باللیل نہار رات کو خرچ کرتے ہیں اور دن کو خرچ کرتے ہیں سر رن چھپا کر خرچ کرتے ہیں وال اور کھلے بندوں لوگوں کو بتا کر خرچ کرتے ہیں اللہ نے کہا ہے یہ چاروں حالتیں درست ہیں جو بھی جس طرح خرچ کرے لیکن یہاں پہلے لائے ہیں رات کو اور دن کو لائیں بعد میں دیکھا نا ام والوں و رات کو خرچ کرتے ہیں اور دن کو خرچ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یہ بات زیادہ پسند ہے کہ کوئی آدمی چھک کے خرچ کرے اس لیے لائل کو ترجیح دی ہے دن پر اور اسی طرح سرن کو ترجیح دی ہے پر کہ اللہ کو یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ کوئی آدمی چھک کے خرچ کرے بجائے اس کے لانیہ خرچ کرے اور جو پیسہ تھا ہلال کا پیسہ تھا جائز پیسہ تھا جو خرچ ہوتا تھا اب بھی اور اس حلال کے پیسے میں بڑی برکت بڑی برکت ہے یہ حلال کا پیسہ کسی آدمی کو کھانے کو ملتا ہے توبہ کر لیتا ہے ہلال کا رزق ہلال کے دو چار لکمے کسی کے گھر کھا لے تو گناوں سے توبہ کی توفیق اللہ دے دیتا ہے اس حلال چیز میں عجیب و غریب بات اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کو حلال گوشت کھلانا چاہیے مسلمان کیوں آخر پگ سور کے گوشت سے پورک سے نفرت کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس گوشت کا اثر پڑتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ایسے ہی حلال گوشت کا بھی اثر پڑتا ہے کباب کھلاو نے شامی کباب کھاتے ہیں شوق سے ہندو بھی کہتے ہیں حلال کا گوشت کھلاؤ اس سے کفر کی جو ظلمت ہے اندر وہ ٹوٹتی ہے کفر کی ظلمت اس سے کم ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کو حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ایک آدمی صدقہ کرنے کے لئے نکلا بنی اسرائیل اور رات کو اس نے پیسوں سے صدقہ کیا اور صبح جب ہوئی تو چھوٹا سا قصبہ تھا کسی نے کہا رات کو کسی نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور افسوس کہ ایک ایسے آدمی کو دے گیا جو آدمی کھاتا پیتا تھا اس آدمی نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا اللہ میں نے تو تیرے لیے دیا تھا اور آج رات میں پھر صدقہ کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور رات کو صدقہ کرنے کے لیے نکلا اور اس نے ایک آدمی کو پیسے دے دیے اور لوگوں نے صبح اٹھ کے باتیں شروع کی اور لوگوں نے کہا فلان جو چور ہے نا ڈاک وہ کہہ رہا تھا کہ رات کوئی اللہ کا بندہ ملا تھا مجھے ویسے ہی پیسے دے گیا تو میں نے چوری نہیں کی تو آج رات نکلا چوری کے لیے تھا پیسے مل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پھر کہا پرور میں نے تو تیرے ہی لیے دیے تھے اور آج رات پھر میں صدقہ کروں گا وہ نکلا اور اس نے کسی ایسی ویسی خاتون کو پیسے دے دیے تو لوگوں نے صبح اٹھ کے پھر چرچا ہوا اور لوگوں نے کہا عجیب بات ہے آج وہ پیسے دے کے گیا ہے فلاں خاتون کو اور اس نے کہا کہ پیسے تو مجھے ویسے ہی مل گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ میں نے تو یہ سارے پیسے جو تینوں راتوں کو دی ہیں یہ تیرے لیے تھے اور آپ نے فرمایا اس کے پیسے کا اثر یہ ہوا کہ اس عورت نے گناہ سے توبہ کر لی اور چور نے چوری سے توبہ کر لی اور جو اچھا آدمی تھا اس کو اللہ نے اس کے مال میں برکت دے دی یہ حلال مال کا اثر ہے یہ زکوۃ جو مدارس میں دیتے ہیں حلال جائز مال کی میل ہوتی ہے نا اس میل کا یہ اثر ہے کہ اتنے بڑے بڑے اچھے علماء تیار ہوتے ہیں اور اگر کبھی خالص پیسہ ملنے لگے حلال کا جو میل کا نہ ہو پھر یہ, یہ علم کہاں جا پہنچے اس لیے یہاں پر فرمایا کہ وہ رات کو خرچ کرتے ہیں وہ نہار دن کو خرچ کرتے ہیں سرم رم اور اسی طرح چھپا کر خرچ کرتے ہیں اور سامنے سب کے سامنے خرچ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں درست ہیں جس آدمی کو جیسا موقع ہو مثلاً اولاد ہے بچے ہیں ان کی تربیت کرنا ہے تو بچے کو ویسے دینے چاہیے ساتھ کے بیٹے یہ اللہ کی میں خرچ کرو تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے اور اسے پتا ہو کہ اللہ قلعہ میں کیسے خرچ کرتے ہیں چندہ کیسے دیا جاتا ہے پیسوں ات کے دینے کا کیا ادب اور طریقہ ہے علانیاں خرچ کرتا ہے تاکہ اور لوگوں کو بھی ہمت ہو کہ یہ پیسے تھوڑے سے رہ گئے ہیں بس اور لوگ بھی مل کے پورے کر لیں گے بالکل ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا ایسے بھی ترجیح اگرچہ چھپے ہوئے کو دی ہے مگر حالات اور وقت کے اعتبار ہوتا ہے کہ بعض وقت چھپ کے ہی خرچ کرنا بہتر ہوتا ہے تاکہ کسی کی عزت نفس مجرو نہ ہو اور بعض وقت سامنے لوگوں کے خرچ کرنا ہوتا ہے لیکن خرچ کرنے والا ہو رات کو کرے دن کو کرے لوگوں کے سامنے کرے چھپا کر کرے پلا ہوں اجرو ہوں ان ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے یعنی اللہ کے پاس پہنچیں گے اللہ ان کو اجر دے گا ایسے نہیں ہے کہ پیسہ ان کا ضائع ہو گیا پیسے کی وجہ سے اجر ملے گا ولا خوفنا لئیم کوئی خوف نہیں ہے ان پہ بلا ہوں اور نہ ہی یہ لوگ حزن یعنی کسی رنج اور غم میں مبتلا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حستے وکر رضی اللہ عنہ کے متعلق جو آخری کلمات آخری بیماری میں ارشاد فرمائے تھے ان میں ایک جگہ آتا ہے آپ نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا وہ وکر رضی اللہ عنہ کے مال اور خدیجہ رضی اللہ عا کی تعریف میں آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے مال کو مجھ سے چھپاتے تھے اور خدیجہ مجھ پہ مال کو خرچ کرتی اس کا مطلب ہے اس پیسے کی اتنی اہمیت ہے خرچ کرنے کی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی اچھا آدمی ہے جس کے پاس زیادہ مال جس کے پاس زیادہ پیسہ یہ جو مینٹلٹی مسلمانوں میں ایک خاص طبقے نے پیدا کر دیا ہے نا کہ نہیں پیسہ نہ کمانا دنیا آ جائے گی دنیا میں ہو جاؤ گے اس مینٹلٹی نے اس ذہنیت نے بہت نقصان دیا بہت زیادہ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ مسلمانوں نے پیسے کے لیے محنت کرنا چھوڑ کے جو ذرا متقی نیک پرہیزگار ہوتا ہے کہتا ہے بس ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے کیا جوڑنا ہے ارے یار پیسے کو جمع کرو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو خدا کے لیے کوئی ادارہ بناؤ خدا کے لیے افراد کو تیار کرو پیسہ اگر حلال اور جائز ہے کیا کاٹتا ہے اور اس سے اسی, اسی بات میں جو ظلم کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حستے عبدالرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ عبدالرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ دیر سے جنت میں جائیں گے کیوں گئی ایسے ایسے مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ پانچ سو سال کے بعد جنت میں جائیں گے اور عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل جنت میں جائیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ تھا تو اللہ کیا حساب ان کا لمبا ہو جائے گا یہ سنی ہے روایت ہاں؟ سنیے نا سب جھوٹ کا مجموعہ ایک پہ ایک جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں کوئی ان سے پوچھے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سابقون میں سے ہیں بالکل ابتدا میں ایمان لے آئے اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ اوزی فی صدی اللہ اللہ, اللہ کی ستائے گئے اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کی پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ مہاجر ہیں پھر اس کے بعد بدری صحابی ہیں میں رہے ہیں خندق میں رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پہ بیٹھ کی ہے حدیبیہ میں فتح مکہ میں رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے بالکل آخری لمحات میں جن لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں اس بیماری میں ان میں ہیں اور آپ نے فرمایا اللہ اسے جنت کی چشمہ جو ہے اس سے سیر کر عبد کو اور پھر ان لوگوں میں ہیں جن کا نام خلافت کے لیے استعمار رضی اللہ عنہ نے دیا اور سب لوگ متفق تھے کہ عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ خلافت لے لیں ان ساری چیزوں میں شریک ہیں کون سا ایسا جرم اور گنا ہے کہ خام جنت میں دیر سے جائیں گے وہ یہ جھوٹی باتیں بالکل بیان نہیں کرنی چاہیے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑی شخصیت ہیں اور بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جب خود اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں بالکل ان سے حساب نہیں لوں گا تو کس حساب کتاب میں بھائی یہ کیا بات ہوئی یہ سب باتیں ایسی ہیں جو علم نہ ہونے کی وجہ سے آگے آ رہی ہیں آیات اس میں سورے میں سورا عال عمران میں انشاءاللہ وہاں بھی بات کریں تو اللہ نے کہا ہے کہ اپنے مال کو خرچ کرو جب ہوگا تو خرچ کرے گا نا جب ہوگا ہی نہیں تو پھر خرچ کیا کرے گا ہاں کسی کا حال ایس ہی بن جائے کسی کی طبیعت ہی ایسی بن جائے فقیروں جیسی اس کو کچھ نہیں مگر عام لوگوں کے لیے ترغیب دلانی چاہیے مسلمانوں کو کہ پیسہ کماؤ حلال اور جائز پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے خاندان کو سنبھالو رشتہ داروں کو سنبھالو تاکہ مسلمان ترقی بھی کریں اب اس کے بعد پیسے میں جو مضر چیز تھی پیسے میں جو حرام کی سب سے بڑی چیز تھی سود اس کے لیے اللہ نے یہ آیت نازر فرمائی